بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر دوسو سترہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی اجر و مئت حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی اجر مئت یا تمسکو باو دفاع اس کا معنی ہوتے ہیں تمس کر کے مضبوطی سے پکڑنا کسی چیز کو سنت طریقہ اصطلاحی معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طرح فساد امتی فساد بگاڑ اجرم عطم اس شہید شہید تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا من تمسیہ کا بسنتی جس نے مضبوطی سے پکڑا میری سنت کو میرے طریقے کا ثواب ہے جس نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا امت کے فساد کے وقت کیا مطلب امت کے فساد کے وقت کہ جب امت میں امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور نئی نئی چیزیں ایجاد ہو جائیں دین میں جن باتوں کا تعلق دین سے نہ ہو ان کو دین بنا کر پیش کیا جائے اور جو اصلی دین ہو اس سے صرف نظر کر لیا جائے تو اس وقت جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا میری سنت پر عمل کرے گا اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے تو چلتے دور میں جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یقین جانیے کہ یہی صورتحال ہے جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا نئے نئے طریقے ایجاد ہو جائیں گے نئی نئی چیزوں کو جب سنت کے کہا جانے لگے گا جس جیسا کہ آج کل تو اس وقت اگر کوئی شخص میری سنت کو میرے طریقے کو زندہ کرے گا تو اس کو سو شہیدوں کا ثواب ہے تو جو بھی ایسی سنت جو متروک ہو چکی ہو جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو تو اس پر عمل کرنا انشاءاللہ العزیز اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سو شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے چاہے وہ کوئی بھی سنت ہو کوئی بھی طریقہ ہو عام مفموم ہے جو متروک ہو چکی ہے سنت من تمسک بھی سنتی ہند فساد فلحر مضبوطی سے پکڑا میرے طریقے کو میری امت کے بگاڑ کے وقت یا میری امت میں کے فساد کے وقت فلح عجر میں اس شخص کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے ترکیب منشرتی یا تمسک فیل ضمیر ہوا فعل باجار سنت مذافی یا ضمیر مزافلے مزاح مضافل مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے تمسل کا کے اندہ مضاف فساد مذاف ال مضاف, مضاف امتی امت, امت مضاف ال مضاف یا ضمیر مزافلے مزاحم مضافلے مضاف مل کر پھر مضافلے ہوئے پھر مزاح مضاف مضافلے مل کر پھر مضافلے ہوئے اندہ کے لیے اہدم مضاف اپنے مضافل سے مل کر مفول فی تمسہ کا فعل کے لیے تمسا کا فعل اپنی ضمیر فاعل بسنتی متعلق اور اندہ فساد امتی مفول فی سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر فلہو اجر و کرشر فلح و اجرم عط شہید فاجزایا لہو مستقر خبر مقدم اجر و مضاف میں عط مضافل مذاف شہید مضافل مضا مزا فلے مل کر پھر مضافلے ہوئے اجروں کے لیے اجر و مزاف اپنے مضافلے سے مل کر مبتدا موخر مبتدا اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیہ خبریہ شرطیہ حدیث نمبر دو سو اٹھارہ منشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ حرم اللہ جس نے گواہی دی اللہ, الہ اللہ اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے انا محمد رسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ہر رم اللہ علیہ النار اللہ تبارک و تعالی حرام کر دیں گے اس پر جہنم کو بہت بڑی فضیلت ہے اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم بہت بڑا فضل جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو مسلم گہرانوں میں پیدا کیا ہے اور جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے آنکھ کھولی ہے تو مسلمان کے گھر میں آنکھ کھلی ہے اور ہم جب سے بول چال سیکھی ہے تو ہمارے والدین نے ہمیں کلمہ سکھایا ہے اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہے الحمدللہ للہ اعلیٰ ثالم تو اس عیدی سے مبارک میں از تو باداب انسامت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شهد الا الہ الا اللہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ الا نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ وان محمد الرسول اللہ اور نہیں ہے محمد اور وان محمد اور بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں تو حرم اللہ علیہ نار جس نے یہ گواہی دی یہ دو گواہیاں تو اللہ تبارک بطالیٰ حرام کر دیں گے اس پر جہنم کو جہنم کی آگ کو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو بھی کلمہ گو انسان ہے مرنے کے بعد اگرچہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہو وہ کبھی بھی جنت میں نہ جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ہاں اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ ضرور جنت میں جائے گا اللہ تبارک و تعالی کا فضل جیسے جس پر وہ فضل کرنا چاہیں اب یہاں پر کے من شاہد اللہ الہ اللہ علیہ محمد رسول اللہ جس نے گواہدی اللہ کے اللہ کے حوالے سے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ گواہی دی کو وہ اللہ کے پیغمبر ہے اللہ کے رسول ہیں تو ایسے شخص پر جہنم حرام ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ کی معنی میں جس نے اللہ کو رب جانا اور پھر اس کے مطابق اللہ کے حکامات پر عمل کیا جب محمد کو پیغمبر مانا پھر اس کی تعلیمات پر بھی عمل کیا تو یقیناً اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی جی من شاہد گواہی دی یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ورنہ محمد اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کر دیں گے اس پر جاننا ہو ترکیب منشتی شاہدہ فیل اس میں ضمیر فائد ان محف من جیسے آپ حروف مشب الفیل پڑھتے ہیں انا اننا اننا یہ کا وغیرہ یہ کبھی کبھی ان کو کیا کر دیا جاتا ہے محفف کر دیا جاتا ہے ان کی تشہیر ختم کر دی جاتی ہے انّا کے بجائے ان پڑھ دیتے ہیں کا کے بجائے کا کر دیا جاتا ہے اس میں کئی ساری خصوصیات اور وجوہات ہوتی ہیں ان بڑی کتابوں میں پڑھیں گے تو یہ ان مخففہ ہے نل مسق اصل میں یہ تھا ان من شاہد ان لا الہ الا الحلہ اصل ترکیب من شاہد ان لا الہ الا اللہ. تو ان مخففہ من کلا ہو ضمیر شان آپ نے پڑھا ہوگا ضمیر شان اور ضمیر خصہ کبھی کبھی مذکر کی ضمیر لائی جاتی ہے جس کا مرجع نہیں ہوتا اس کو ضمیر شان کہتے ہیں اور منس کی وہ تو ضمیر قصہ کہتے ہیں تو انا ضمیر شان ہو ضمیر ہو ضمیر شان اسم ان جب یہ مخففا ہوتے ہیں ان کو کبھی عمل نہیں بھی دیا جاتا کبھی دیا بھی جاتا ہے تو ہو ضمیر محضوف شان برائے اسم ان لا الہ الا اللہ عل لا برائے اللہ غير اللہ بمانہ غیر مذاف عموم الله مذاف عل مجرور محلن مرفو لفظ مزاح مضاف مل کر صفت ہوئے الہ موصوف کے لیے موصوف صفت مل کر اسم برائے لائےس تو موصوف صفت مل کر اسم ہوئے لائے نفی کے لیے موجود خبر محسوف پھر موجود مفول ضمیر نائفائل فی الفائل نائف شبہ جملہ ہو کر خبر اسبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریاں ہو کر خبر ان من مقلا اپنے اسم اور خبر سے مل کر بلکہ ان مفقل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علی و عرف ان محمد اللہ> غروف <محمدن> <اسم رسول اللہ انّا عروف مشبہ محمد اس میں انا رسول اللہ مضافر مل کر خبر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ ماتوفہ ہو کر بویل مفرد کے مفول بھی شہد کے لیے فعل اپنی ضمیر فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شہ حرم اللہ علیہ النار حرم فعل فیل اللہ فعل علیہ ہے علی اعلیٰ علی جار ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہو ہر فعل کے انار مفول بحی فیل اپنے فائل متعلق اور مفول فی یا مفولفی سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ حدیث کے پہلے حصے میں آپ اپنے پاس اگر نوٹ کر لیں تو اس عبارت کو اس حدیث کے پہلے حصے کو اپنے پاس اس طریقے سے نوٹ کر لیں من شاہدہ انا لا الہ الا اللہ عل موجود یا اس کو یوں کر لیجئے من انہو لا لاح غیر اللہ لا الہ غیر الحلہ پہلے آپ حدیث کا یہ ٹکڑا لکھیں اس کے تحت آپ یوں لکھ لیں من شاہدہ ان لا اللہ غیر اللہ اس کے بعد آپ کے لیے یہ ترکیب آسان ہو جائے گی غیر اللہ موجود جی پھر سے سن لیں اپنے پاس من شاہدہ لا اللہ غی ر اللہ موجودن جب آپ اپنے پاس یہ نوٹ کر لیں گے تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ان محفہ من مصقل ہے ہو ضمیر اصل میں یہ تھا انّا تو و ضمیر اس میں انّا ہو جائے گا لانفی جنس کا ہے الہٰ موصوف ہے اللہ بانا غیر آپ نے پڑھا ہوگا مستثنا کی بحث میں علم النح میں کہ اللہ اور غیر غیرہ بھی اللہ والا ہی عمل کرتا ہے ٹھیک ہے البتہ اس کے لیے صفت خاص ہے. یہ عام طور پر کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے پھر کبھی کبھی غیر اللہ کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ غیرہ کا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ کسی جیسی مثال دی ہوئی ہے تو یہاں پر اللہ غیرہ کے معنی میں ہے اللہ بانا غیر مضاف ٹھیک ہے جی لفظ اللہ مزاف الہ ہے اس کا مقام تو یہ ہے محل اس کا یہ ہے کہ اس کو مجرور ہونا چاہیے غیر اللہ ہی ہونا چاہیے ٹھیک اللہ اللہ لیکن چونکہ اللہ ہے تو اس لیے پڑھا جاتا ہے لفظاً تو یہ اگرچہ مرفوع ہے لیکن محلَََََََََََََََََََََ اپنے محل کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے یہ کیا ہے مجرور ہے تو اس کہیں آپ گے اللہ بہ غیر مضاف لفظ اللہ مضاف كے مجرور محلن مرفوع لفظ دونوں باتیں کہیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ لفظوں میں تو یہ مرفوع ہے لیکن محل کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے یہ کیا ہے مجرور ہے ٹھیک ہے اس کے بعد خبر ہے موجود تو لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ عصمیہ خبری ہو کر پھر خبر ان مخففہ من المصلہ کے لیے ان مخففہ من المصطلٰ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ عصمیہ خبریہ ہو کر معطوف من منشاہدہ کے بعد اللہ الہ اللہ ایک ہے و محمد رسول دوسرا حصہ ہے تو یہ معطوف اور معتوف اور معطوف مل کر پھیل بتاویل مفرت کے ہو کر مفول بھی بنیں گے شہید فعل کے لیے تو فعل اپنی ضمیر فائل اور مفول بھی سے کر جملہ فیل یا خبری ہو کر شر تو دوسرا حصہ ان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ نار یہ جزا ہے شرط اور جزامل کا جملہ فعلیہ خبریہ شرطی ہے امید ہے انشاءاللہ اچھے طریقے سے بات سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر کسی کلی پریشانی ہو تو اپنے ساتھ ہم سے تعامل لے سکتے ہیں خود برائے راست مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں حدیث نمبر دو سو انیس من احب الله و ابغض الله و اعطا لیلہی و منع الله فقد استقمل الیمانہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشار فرمایا من احب عل اللہ احب يحب مانا محبت کرنا اب حضر اللہ اب حضر مانا بوز رکھنا فعال معنی دینا ومنع منائم اور مانا ہے روکنا منع کرنا باز رکھنا کسی کو فقد استقمل ایمان استقمل معنی ہے مکمل کرنا یہ مکمل ہونے کو طلب کرنا ایمان, ایمان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع حدیث ہے من احب اللہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے ابغذ اللہ اور بغض رکھا اللہ کے لیے وہ اطال اللہ اور دیا تو اللہ کے لیے وہ منع اللہ اور روکا تو اللہ کے لیے فقدستک ملان بس اس نے اپنا ایمان مکمل کیا فقد مل ایمان تو اس نے ایمان فقدستک مل ایمان ہو گیا اس کا ایمان مکمل یا اس نے مکمل کیا اپنے ایمان کو یہ ٹھیک ہے علی مانا مفول بھی یہ اس حدیث وبارکہ میں چار چیزوں کا بیان ہے ایک یہ کہ وہ شخص جس نے اللہ کے لیے محبت کی نمبر دو جس نے اللہ کے لیے ہی بغض رکھا نمبر تین جس نے اللہ کے لیے ہی دیا اور اگر روکا تو بھی اللہ کے لیے ہی روکا ایسا شخص اس شخص نے اپنے ایمان کو گویا مکمل کر لیا محبت ہو تو اللہ کی خاطر اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو اپنے مقاصد کے لیے نہیں صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی انسان اللہ کا محبوب ہے اللہ سے اس کا تعلق ہے اچھے اعمال کرتا ہے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہے ظاہر میں بھی اور اسی طریقے سے اپنے اعمال میں بھی تو اس شخص سے محبت ہونی چاہیے یہ محبت معذ اللہ کے لیے ہوگی یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور لوگوں کو بھی اگر ملاتا ہے تو اللہ سے ملاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی ہی بات بتاتا ہے تو اس سے محبت ہونی چاہیے یہ اللہ کے لیے محبت ہے واب غازر اللہ ایک شخص ہے کہ وہ اس کی دوستی اس کا تعلق وہ اللہ سے دور کرنے والا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی سے نکالنے والا ہے اور اس کا ساتھ ہونا اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے تو اس شخص سے بوجھ رکھنا یہ بھی اللہ کے لیے ہی بوس ہے یہ برا نہیں ہے وہ اللہ دے دو بھی اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے نہیں لوگوں کو بتلانے کے لیے نہیں میرے محلے والے کہیں ہیں کہ اللہ بڑا سچے اتارنے والی خواتین ہیں بڑے صدقے دیتی ہے فلاں بڑی نمازیں پڑھتی ہے بڑے نیک کام کرتی ہے یا کوئی شخص ہے اس کے متعلق اور ماشاء اللہ جی فلاں بڑا تعاون کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اہل مح اللہ کے ساتھ اس لیے دینا کہ لوگوں کی نظر میں میں بڑا بن جاؤں لوگ مجھے یہ سمجھیں کہ بڑے صدقات اور خیرات کرنے والے صاحب یا صاحبہ ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دینا ہے تو صرف اور صرف آپ اللہ اللہ کے لیے دینا بس خالص اللہ کی نظا کے لیے اس طرح دینا کسی کے کسی کو کہ بس خود انسان کو پتا ہو کہ میں نے دیا ہے جس کو دیا ہے اس کو معلوم ہو اور سے نمبر پر اللہ کی ذات کو معلوم اور بس ٹھیک ہے لیکن اب تو کہاں دس روپے کے صدقہ نہیں دیتے اور ہزار ہزار اس کی تصویریں بنائی جاتی ہیں العمان الحفیظ وہ منع عال اللہ, اللہ کے لیے روکنا اگر کوئی اللہ کا باغی ہے اللہ کا نافرمان فرمان ہے تو اس سے اگر اپنے مال کو روک رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو یہ بھی خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے دے تو بھی اللہ کے لیے اگر روک رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے اس وقت اپنے آپ کو پیش کرے اللہ کے دربار میں ہر وقت انسان اپنے آپ کو گویا اللہ کے دربار میں پیش کر کے اپنا فیصلہ کروائے کہ کیا میں جو یہ کر رہا ہوں کسی سے محبت کر رہا ہوں کسی سے بوس رکھ رہا ہوں کسی کو دے رہا ہوں یا کسی کو روک رہا ہوں کیا یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور کے لیے اگر اللہ کے لیے ہے تو بہت خوب کر لینا چاہیے اگر اس میں رضا مقصود نہیں ہے رضا الہی تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگرچہ پوری زمین و آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر لیا جائے وہ سب کا سب صدقہ کر دیا جائے اخلاص نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ اور اس کا حساب و کتاب ہوگا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حدیث پر صحیح صحیح تری سے عمل کرنے کی اب حضل اللہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے بغض رکھا اللہ کے لیے وہ آحط علیہ دیا اللہ کے لیے و منع اللہ روکا اللہ کے لیے فقرستان تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ترکیب من شردی ہے احبا فیل ضمیر ہوا فائل لام جار لفظ اللہ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے احبا فیل کے فیل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر ماتو فالے ورفیاتفہ اب غزل اللہ ہی سیم ایسے ہی ہے ماتوف اول ور فیاطفہ آسے ہی ہے ماتو فانی ور فیاطفہ منا اللہ بالکل ایسے ہی ہے ماتوف سالس ماتوف ال اپنے تینوں ماتوفوں سے مل کر جملہ معتوفہ ہو کر شرط فقد من المان فا قد ادبرائے تحقیق اس تک فیل ضمیر ہوا فاعل الائیمان مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ پھیلی خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبریہ شرطیہ حدیث نمبر دو سو بیس من او وضع اور وضاع ان ہو ازلّی ابوالیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من انظر معصرا انظر ینظر انظار مانا ہوتے ہیں محلت دینا کسی کو باب افعال ہے انظر ینظر محلت دینا کسی کو معصرا اعصر یعصر کے اعصاد معصر کہتے ہیں تنگ دست کو بدحال کو غریب او وضعا عنہ وضاح اضاء مانا ہوتے ہیں رکھنے کے یا کسی چیز کے اتارنے کے مراد یہاں پر معاف کرنا ہے اضلا اللہ عظل مانا ہوتے ہیں کسی کو سایہ دینا تو اضلاح فیض ہی اللہ تعالیٰ اس کو سایہ دیں گے اپنے سائے میں جی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ان ذرا جس نے محلت دی تنگ دست کو جس نے محلت دی مؤثرن کسی تنگ دست کو او وزا ہو یا اس سے اتار دیا مطلب یا اس کو معاف کر دیا او عنه یا اس کو معاف کر دیا اضل فیضی اللہ تبارک وطالع ایسے شخص کو سایہ اطا فرمائیں گے فیضلی اپنے سائے میں ازل لہ اللہ تعالی اس کو سایہ عطا فرمائیں گے فیضل اپنے سائے قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج ایک نیزے کی بلندی پر ہوگا زمین تانبے کی ہوگی لیکن اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے سایہ عطا فرمائیں گے دیگر حادث میں کئی سارے حضرات ہیں سات تک کے لوگوں کو شمار کیا گیا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک شخص یہ ہے جو تنگس کو محلت دے دے کیا مطلب ہے تندس کو محلت دینے کا کسی شخص نے دوسرے کا قرض لیا ہے پچاس ہزار لاکھ روپے اب جو قرض خواہ ہے وہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے لیکن اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے تندرست ہے اس کے پاس اتنی رقم ہے ہی نہیں ہے تو اب اگر یہ شخص اس کو غلط دے دیتا ہے کوئی بات نہیں ہے جب آپ کے پاس ہو جائیں تو آپ دے دیجیے کام یا یہ کہ اس کو بالکل معاف کر دیتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے میری طرف سے آپ کو وہ گفٹ ہے ایسے شخص کو جو محنت دینے والا ہے یا اس کو بالکل معاف کرنے والا ہے اللہ تبارک وطالع قیامت کے دن دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا لاسو کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائیں کے اللہ تبارک وطالع اس دن اپنے سائے میں ایسے شخص کو جگاتا فرمائیں گے بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ ہر شخص اپنے اعتبار سے سوچ سکتا ہے جس کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو سامنے والا تندرست ہے آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ حال نہیں ہے آپ اس سے مطالبہ کبھی نہ کیجئے اللہ تبارک وطالعہ آپ کے لیے راہیں کھولیں گے یقین جانیے جب آپ انسانیت کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کے ساتھ اس سے بڑھ کر دگنا آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں جب آپ اللہ کی خاطر ہاں ہاں ضرور یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں مقصود ہو تب جب اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں انہیں اتنے پیسے خرچ کر لیے تو میرے پاس خود نہیں بچیں گے اللہ کی تب اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر یقین رکھ کے آپ خرچ کریں اس کا ڈبل اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیں گے اور ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے آپ کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا لیکن تب کہ جب اللہ کی رضا کے لیے ہو اور کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہو آپ نے کیسے ہو سکتا ہے رب اللہ تبارک بطالح ایسے معاملات پر حیرت آتی ہے کہ کوئی میرے بنائے ہوئے بندوں پر رحم کرنے والا ہے مجھ سے بھی بڑھ کر اس کو میرے بندوں پر رحم آ رہا ہے تو میں غفور و رحیم ہو کر میں رحیم و کریم ہو کر اس پر رحم کیوں نہ کروں آپ نے نہیں پڑھی حریف الله و عیال اللہ حب الى اللہ <عیالی> اس لیے جس جو بھی دائرہ کا ہے اس اپنے دائرے کی حد تک دیکھیں کہ ہمارے معاملات زندگی میں ہمارا کن کن لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کن کن لوگوں سے تعلق ہے ہمارے ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں کیا ہم ان کے ساتھ نظر والا معاملہ کرتے ہیں ہم ان کو مہلت دیتے ہیں ہم ان کو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو معاف کر دیں کوئی بات ان کا قرض ان کے معاملات ہم سلجھا دیں اگر ہمیں معلوم ہے کہ فلاں شخص مقروض ہے اور اس کو اس کا قرض بن کر رہا ہے ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں اس مقروض کو جا کر وہ پیسے دے دیں کہ اپنا قرض ادا کر دیں اور اگر ہمارا مقروض ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ممتاج ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ قرض ادا کر سکے تو اس کو مہلت دے دینا بلکہ اس کو بالکل معاف کر دینا تو اس کا بدلہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دن میں سایہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہو لیے اپنے معاملات کو ہمیشہ سے خالص اپنی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنی چاہیے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے نا اس میں آپ کو یہی ملے گا جہاں پر اللہ تبارک وطرہ نے حقوق انسانیت کو بیان کیا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ ایسے کرو گے تو اللہ تبارک و ودر اس سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دے رہے ہیں ایسے کرو گے میں ایسے کروں گا ایسے کرو گے میں ایسے کروں گا الخلق الخل قیا میں آپ دیکھیں وہ احب الخل قی اللہ منحصن جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے دوسری جگہ میں آ جائے من سطرہ مسلم من سطرہ اللہ جو کسی مسلمان کی پردہ کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ کوشش کریں گے اسی طریقے سے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں اگر ایک انسان کسی کی مدد کرتا ہے مدد میں لگا رہتا ہے تو جس وقت تک وہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معاون بنتے ہیں اس کی نصرت فرماتے ہیں تو غرض کسی کے ساتھ کی ہوئی بڑھائی ضائع نہیں ہوتی جبکہ وہ خال اللہ کے کی رضا کے لیے ہو کسی دکھاوے کے لیے ریاکاری کے لیے نہ ہو من اندرا مؤثر جس نے کسی تند کو محلت دی او عنہ یا اس کو معاف کر دیا از اللہ فیض لی اللہ, اللہ تبارک کو سایہ عطا فرمائیں گے اپنے سائے میں है है کہنے کو تو بہت کچھ ہے من اندرا مؤثر من شرطی یا انضر فیل فعل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ خبری ماتو فلے اوتفا وزا وضاح فیل ہوا فائل مجرور جار ہوجر مل, مل کر متعلق ہوئی وضاح فیل کے فیل اپنی ضمیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبری ہو کر ماتوف ماتو فلے اپنے ماتوف سے ماتو مل کر جملہ ماتوف ہو کر شر اضل اللہ, اللہ فضلی ازل فعل خزمیر مفول بھی مقدم اللہ فعل مؤخر فی جان ذل مذاف حضمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مجرو جار مجرور مل کر متعلق ہو فیل کے فیل اپنی فیل اپنے فعل مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ فیلیا خبریہ شرطی حدیث نمبر دو سو اکیس من صلی اللہ علیہ, علیہ متعمد جس نے مجھ پر جھوٹ بولا متحمد جان بوجھ کر جس میں انسان کا آمد اور کس انسان کا شامل ہو فلیت مکاد ہو چاہیے اسے کہ وہ ٹھکانہ پکڑ لے مکا دا ہو اپنا من النار آگ میں. اللہ, اللہ من کرتا من علی کے جس نے کس دن مجھ پر شور بولا جان بوجھ کر جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حدیث نہیں ہے پھر بھی اس کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ یہ حدیث ہے. یاد رکھیے گا فَلْيَتْبَوَّ مَقَادَهُ چاہیے کہ وہ بنا لے مَقَادَهُ اپنا ٹھکانا مِنَ النَّار آگ میں جہنم میں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے تو جھوٹی حدیث بھڑنا اور کوئی ایسی بات بیان کرنا جو حدیث نہ ہو اور اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ حدیث ہے اور جانتے موشتے ہوئے یہ کہنا قناہِ قبیرہ ہے حرام ہے نجائز ہے من چھتی قزب ہوا ضمیر ضلحال عالیہ اعلیٰ جان یا ضمیر مجرور جان مجرو مل کر متعلق ہوئی فیل کے متعمال ذلحال حال مل کر فائل فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلی خبریہ ہو کر شک تو قذبہ کی ضمیر ہوا ہے حال ہے متعم دنحال ہے حال ضلحال مل کر فائل فل یا تبق و مقادہ مناریہ متعلق ہوئے فیل فیل اپنے مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا انشایہ ہو کر جزاک شرط اور جزا مل کر جملہ پھیلیا خبری شکتی ہے حدیث نمبر دو من خرج فی طلب العلم فہ و فی سبیر حضرت انفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے في و فی, فی, فی سب پرسو اللہ کی راہ میں حتہ یرجع یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے یہ ہے معلم اور متعلم کی فضیلت علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کی فضیلت ظاہر ہے پڑھانے والا بھی یا پڑھانے والی بھی علم کی طالب ہوتے ہیں ان کے علم میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے تو جو نکلا علم کی طلب میں علم کی تلاش میں تو وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے دوسری حدیث سے ملتا ہے کہ جب کوئی انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے احکامات کو سیکھنے کی ہے تو فرشتوں فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں دریاؤں اور سمندروں کی تک اس کے مشکل دعا کرتی رہتی ہیں اس حدیث کے مواقع میں کہا جا رہا ہے کہ جو علم کی تلاش میں نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے گویا کہ اس کو مستقل طور پر اتنا ثواب مل رہا ہے جو جیسے کہ وہ میدان کارزار میں دشمن کے ساتھ کفار کے ساتھ اللہ کرمت اللہ کی خاطر برسر بیکار ہو جنگ کر رہا ہو جہاد کر رہا ہو تو ایسے ہی متعین علم کی طلب رکھنے والا علم کو طلب کرنے والا وہ بھی ایسے ہی ہے لہٰذا جو بھی جس واسطے سے بھی جس طریقے سے بھی علم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے ان العزیز اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ فضیلت عطا فرمائیں گے جب تک وہ علم کی طلب میں لگا رہے گا اگر کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ میں چلا گیا ہے علم کی طلب کے لیے تو بھی اس کے لیے فضیل یا جس نے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر علم کے لیے جو وقت نکالا ہے تو وہ وقت اس کے لیے ایسا ہے جیسے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں ہے تو جب تک علم کی طلب میں لگا رہے گا گھر میں رہنے والا شخص تو جس وقت علم کی طلب میں لگے گا علم سے تعلق ہوگا اس کا جس وقت پڑھ پڑھا رہا ہوگا تو اس وقت اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی جیسے ہی اس کو چھوڑے گا اس لیے یہ فضیلت نہیں ہوگی لیکن جو گھر باہر چھوڑ کر خالم کی طلب کے لیے مسافر بن چکا ہے اس کے لیے مستقل طور پر چاہے وہ اپنی ضروریات میں لگا ہوا ہے یا دیگر میں تو اس کے لیے مستقل طور پر یہی ثواب ہے بہت بڑی فضیلت ہے منخرا فی ط منچ کرتی ہے خبری فاجیہ ہوا مبتض اللہ مل کر مجرور جار مجرو مل کر متعلق ہوئے ثابت ان سے رسم فاعل مقدر کے ثابت ان میں فائل مقدر کے. اچھا متعلق ہم بعد میں بنائیں گے حتی جا يرجع فیل زمین ہوا فائل فیل اپنی ضمیر فائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر کے مجرور کیونکہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ آپ مقامات پڑیں گے کہ کہاں کہاں پر ان مقدر ہوتا ہے حتیٰ کے بعد بھی ان مقدر ہوتے ہیں تو فعل اپنی ضمیر فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر کے مجرور چار مجرور مل کر مطالعے کے ہوئے ثابت مقدر کے ٹھیک ہے جی ثابت السخل اپنی ضمیر فائل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر برائے مبتدا ہوا کے لیے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین